الحمد اللہ نمین وسلاۃ وسلم عالیہ اشوقلبیا السلیم حمد ان علیہ و صحاح اجماعین على وسطہ بھی حدیح الاء الدین امباک آج ان شاء اللہ بھی عقیدے کے درس ہوگا اور جیسا کہ قیامت کے متعلق آج کل بات ہو رہی ہے اور آج کے درس میں انشاءاللہ یہ قیامت کے متعلق بات کریں گے لیکن یہ ارد محشر کے اور حساب کتاب کے آخری متعلق آخری درس ہوگا پچھلے درس میں ذکر کیا گیا کہ سارے لوگ پچھلے دو درس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ و تمام لوگوں کو جمع کریں گے کہاں جمع کریں گے عرب محشر میں اور بہت ہی مدت کے بعد اللہ سبحانہ و آئیں گے اور حساب کتاب کرنے کے لیے اللہ خود آئیں گے فرشتے بھی آئیں گے اور حساب کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں گے کچھ حساب کتاب کے متعلق پچھلے درس بات ہو چکی ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تالا آئیں گے اور کس طرح بندے لوگ کھڑے ہوں گے اور کس طرح اللہ کے سامنے انوں کو پیش کیا جائے گا اور پھر ذکر کیا گیا کہ انوں کو کتاب بھی ملے گی ہر ایک انسان اپنی کتاب لے گا اور اس میں پڑھے گا چاہے خیر ہو یا شر سب کچھ لکھا ہوگا کوئی بھی چیز اس میں غائب نہیں ہوگا جو بھی انسان کرتا ہے دنیا میں چاہے خیر ہو یا شر ہو وہ لکھا ہوا ہے برابر اگر ہو خیر تو وہ بھی انسان دیکھ لے گا اور اگر شر ہو وہ بھی دیکھ لے گا آج انشاءاللہ اس کے متعلق آخری تک انشاءاللہ بات کریں گے سراف تک تو آج کے درس میں انشاءاللہ یہ بات کریں گے کہ شہود شہود گواہی دینے والے کون لوگ ہیں اور کس طرح گواہی دیں گے میزان اور پل یہ سراف نہیں میزان ترازو کس طرح رکھا جائے گا اور اس میں اللہ سبحانہ ہوتا کیا کیا تولیں گے اور اس کے بعد قصاص کس طرح لیا جاتا ہے ایک دوسرے کے بدلہ ایک دوسرے سے بدلا انسان کس طرح لے گا اور پھر اس کے بعد شراف کس طرح ہوگا اور کس طرح لوگ پار کریں گے یا تو جنت کے طرف لوگ جائیں گے یا جہنم کی طرف لوگ جائیں گے تو اس لیے سب سے پہلی بات جو بات کریں گے آج اشاد کے بارے میں اشاد یعنی گواہی دینے والے شہود ایسان قیامت کے دن جب لوگ اللہ سبحانہ ہوں کے اللہ کے سامنے سب کھڑے ہوں گے اور حساب کتاب جب اللہ شروع کریں گے تو اسی لیے ہر ایک انسان یہ کوشش کرے گا کہ اس کی نجات ہو جائے مومن تو حق بتائے گا لیکن ہر بات نہیں کہہ پائے گا اسی طرح کافر اپنے بچاؤ کے لیے بہت ہی ساری جھوٹے بات کریں گے اور کوشش کرے گا کہ اللہ سبحانہ ہو کو بھی دھوکہ دے کر وہ نجات پائے لیکن یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے اس اللہ سبحانہ وہ لوگوں کے حقیقت کھولنے کے لیے اللہ سبحان تعالیٰ کچھ گواہی کچھ گواہی کچھ لوگوں کو گواہی دینے کے لیے تیار کریں گے اور کچھ لوگ گواہی دیں گے کچھ اچھے لوگ ہوں گے اور برے لوگ بھی گواہی دیں گے ایک دوسرے کے خلاف آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کون گواہی دیتا قیامت کے دن اس میں کوئی شک نہیں اس کے سب سے اہم جو گواہی دے گا بندوں پر اور تمام لوگوں پر جو گواہ ہے وہ اللہ سبحان و تعالی ہے وہ کفا بلّہ شہیدہ کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی گواہ بنیں گے کچھ معاملات میں کچھ مسائل میں اللہ خود ہی گواہی دیں گے کہ بندہ تو نے یہ کی ہے بلا دن تم نے یہ کی ہے تمہارے اوپر میں نے یہ لکھ دیا یہ چھوڑ دیا یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے لیکن اور مزید کے لیے اللہ سبحانہ و فرشتوں کو بھی گواہ بنائیں گے قیامت کے دن حساب کتاب اللہ کریں گے تو فرشتے بھی اللہ کے حکم سے وہ لوگ بھی گواہی دیں گے اس وقت بتایا گیا کہ حساب کے وقت فرشتوں کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ لوگ کچھ بات کریں جب تک اللہ سبحانہ و ان لوگوں کو اجازت نہیں دیں گے بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تب تک انسان کچھ بھی بات یا منہ یا فرشتے کچھ بھی منہ نہیں کھول پائیں گے اسی لیے وہ لوگ اللہ سلحان و جب ان لوگوں کو حکم دیں گے یا اجازت دیں گے تو وہ لوگ گواہی دیں گے کیا دلیل ہے کہ فرشتے گواہی دیتے ہیں اللہ سبحان تعالیٰ پرماتم اللہ کاتبین یعنی تمہارے اوپر کچھ حافظ ہیں یعنی حفاظت کرنے والے لکھنے والے کرامن کاتبین کتابت لکھتے ہیں یعلمون ما تفعلون جو تم لوگ دنیا میں کرتے ہو وہ لوگ یعنی جانتے ہیں کیونکہ وہ لوگ نگراں ہیں وہ لوگ دیکھ بھال کرتے ہیں تو قیامت کے دن وہ بھی گواہی دیں گے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے ضرورنے کی کہ تمام لوگ لیکن ہر ایک انسان کے ساتھ شہید ہے۔ جیسا کہ اللہ صحت سرکار میں فرماتے ہیں کہ نَفْسِ سائق و شہید ہر ایک نفس ہر انبس کے ساتھ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے ایک سائق ہے جو انسان کو بتاتا ہے کہاں جانا ہے دھکا دیتا ہے اگر یہ مومن ہے تو اس کو اچھائی سے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو لے جاتا ہے اللہ کے پاس یا ارد مخصر یا جنت یا ہر مرحلے پہ اور اگر وہ کاپر ہو تو دھکا دیتے ہیں اور اوپر سے ایک دوسرا فرشتہ جو شہید ہوتا ہے گواہ ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے پیش کرے گا کیا کہے گا کالا کرین ربنا و <عَتِيرٌ> کہ اللہ یہ میرے پاس جو بھی کچھ ہو یہ جو میرے پاس جو بھی کچھ ہے یہ میرے پاس یہ حاضر ہے یہ تمہارے پاس حاضر ہے یعنی گواہی دیں گے اور جو بھی لکھیں گے وہ کریں گے اسی طرح گواہی دینے والے بھی امبیا علی مسلاط و ہوں گے ہر نبی اور انبیاء کے دو قسم کی گواہی ہیں ہر نبی اپنے امت پر گواہ بنیں گے یعنی گواہ دیں گواہی دیں, گواہی دیں گے کہ اس امت میں کون مسلمان ہوا اور کون کافر ہوا بہت سے لوگ جیسا کہ ہم لوگ کے ملک میں استدلال کرتے ہیں کہتے ہیں اس کے مطلب یا یہ انبیاء عالم الغیب ہوتے ہیں نہیں ان کو بتایا جائے گا قیامت کے دن اس لیے یہ انبیا علی مسلطلام گواہی دیں گے اپنے امت پر حضرت موسا اپنے امت پر گواہ بنیں گے اللہ کے رسول اپنے امت پر ہوں گے کیا دلیل ہے قرآن کی آیت اللہ فرماتے ہیں فقی فعیدہ جما فقی فعیدہ جینا شہید کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے ہر امت سے نبی گواہ بنیں گے وجے نا بک اللہ کے رسول وجے نا بک اللہ الا شہیدا اور اللہ کے رسول تم کو گواہ کی حیثیت سے لائیں گے یہ آیت پڑھ کے جیسا کہ اللہ کے رسول ایک بار حضرت عبداللہ مسعود سے کہا کہ آپ پڑھو تو عبداللہ مسعود یہ سورہ سورہ نساء شروع سے یہاں تک جب پہنچے تو اللہ کے رسول یہ آیت سن کر رونے لگے اور کہنے لگے حضرت عبداللہ مسود یہ یعنی آپ خاموش ہو جائیے اب اس سے زیادہ مت پڑے اللہ کے رسول رونے لگے یعنی منظر سوچ کر کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن گواہ بنیں گے اس امت پر کہ کون مسلمان ہوا اور کون مومن نہیں ہوا اور بتایا جاتا ہے کہ امبیا عالم الغیب نہیں ہیں لیکن ان کو بتایا جائے گا تو لوگ گواہی دیں گے اسی طرح علیہ پر علیہ امت والے گواہ بنیں گے یعنی ہم یہ دوسری ایک فضیلت اللہ کے کی رسول کی ہے اور اس امت کی ہے یہ ہے کہ یہ امت والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے کیا اس کا مطلب کیا ہے جیسا کہ حدیث میں پڑھ کر سناتا ہوں تو آپ لوگ کو سمجھ میں گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے روز یعنی قیامت کے دن نوح علیہ حری والسلام کو پکارا جائے گا ہر نبی کو پکارا جائے گا اللہ ہر نبی کو پکاریں گے پوچھیں گے ان لوگ سے بھی پوچھ تاچھ کریں گے تو اللہ ان کو پکارا جائے گا وہ عرض کریں گے اے میرے رب میں حاضر ہوں آپ کا حکم بجا کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کیا نے میرا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچایا تھا یہ پوچھیں گے حضرت نوح سے تو حضرت نوح عرض کریں گے اللہ میں نے پہنچایا یعنی جو بھی آپ نے جو حکم دیا میں نے کیا ہے تو اللہ پھر علیہ سلاۃ وسلام کی امت سے پوچھا جائے گا حضرت نوح کی امت جو کافر تھے ان لوگ سے پوچھا جائے گا کیا نوح نے تمہیں میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا امت کہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا یعنی کوئی نبی نہیں آیا جھوٹ بولیں گے تو اللہ سبحانہ و نوح سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی گواہ ہے یعنی تمہارے حق میں گواہی دینے کے لیے کہ آپ نبوت اور آپ یہ پیغام پہنچا ہے۔ حضرت نوح عرض کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی گواہ ہے اور ان کی امت میرے گواہ ہے تو یہ ہم لوگ کے ایک بڑی فضیلت ہے اور یہاں سے مراد کے مومن لوگ گواہی دیں گے چنانچہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ گواہی دیں گے کہ نوعیہ صلاح وسلم نے یقینا اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچایا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یعنی امت محمدیہ پر گواہ بنیں گے یہی مطلب ہے یہی اللہ کے رسول آیت وہ پڑھی ہے اور اللہ کا رسول تم پر برگواہ بنیں گے تو اس امت کی ایک فضیلت ہے اور رسول سسن کی فضیلت ہے یہاں مسئلہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں کیا پتا ہے کہ حضرت نویں پیغام بھیجی کہ نہیں ہم لوگ کو پتا ہے کس کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے قرآن ہم لوگ پڑھتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں تو اس بھی قرآن میں قرآن نے بتایا گیا کہ حضرت نور پیغام بھیجی اور ہر نبی تقریباً کے ساتھ اس طرح ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت والے گواہی دیں گے جن لوگ کے ذکر قرآن میں آیا تو معلوم ہے اور جن لوگ کے ذکر نیا قیامت کے دیں اللہ سبحانہ و تعالی یہ علم مومنوں کے دل میں بیٹھا دیں گے لیکن اس سے پہلے دنیا میں تو یہ چیز نہیں ہے اسی طرح بتا کہ اللہ فرشتے امبیا اسی طرح یہاں مومن لوگ بھی گواہی دیں گے کون مومن لوگ یہی جو بتایا گیا کہ مومن لوگ اس امت والے تمام انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے جس طرح وہ آیت پڑھی گئی ہے اللہ سات جو فرماتے امت و کدا نے سپا یہ چار ہو گئے اور اسی طرح انسان کے اذا انسان کے جوارے ہم لوگ کے ہاتھ ہم لوگ کے پاؤں انسان کے منہ انسان کی آخ یہ بھی قیامت کی دن گواہی دے گی. کوئی کہے گا کیسے کہ وہ بات کر سکتی قیامت کے دن اللہ سبحانہ و اس کو بات کرنے کی طاقت دیں گے کیا دلیل قرآن کے آئے بما اب سارما اللہ سرماتے جب سارے کافر لوگ جہنم تک پہنچ جائیں گے یا حساب کے موقع پر آ جائیں گے تو اللہ برماتے تو ان کے کان آنکھیں ان کے جسم کی کھانے ان کے خلاف گواہی دیں گے اور یہ حدیث پہلے ذکر کیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث انس کے حدیث ہے فرماتے ہیں کہ اللہ رسول کے رسول کی خدمت میں ہم لوگ حاضر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے اچانک ہم لوگ کے سامنے اس طرح کچھ مسکرانے لگے ہنسنے لگے تو ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صاحب کہنے لگے کیا تم جانتے ہو میں کیوں ہس رہا ہوں لوگ نے کہا اللہ اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کی اپنے رب سے ہونے والی گفتگو پر مجھے ہنسی آئی ارے یعنی انسان اللہ سے بات کریں گے قیامت کے دن اسی بات میں مجھے ہنسی آئی کیا ہوگا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے رب کیا تو مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی یعنی اے اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ مجھے تم نے ظلم سے پناہ نہیں دی اللہ تعالی اس فرمائے گا ہاں کیوں نہیں انسان کہے گا یعنی کافر میں اپنے خلاف کسی دوسری کی گواہی جائز نہیں سمجھتا ہوں یعنی دوسرے فرشتے جب گواہی دیں گے یا مومن لوگ یا کافر ایک دوسرے پر گواہ بنیں گے تو لگائیں گے تو یہ کہیں گے کہ اللہ میں یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ کہتا ہے میں اپنے خلاف کسی دوسرے کی گواہی نہیں قبول کرتا ہوں آپ میرے بارے میں مجھ سے پوچھیں آپ دوسرے سے کیوں پوچھتے ہو اللہ تعالی اشاعت فرمائیں گے اچھا آج تیری ذات کی گواہی ہے تیرے کے لیے کافی ہے تمہاری ذات ہی کافی ہے وہی گواہی دے گی اور کرامن کاتبین کی گواہی یعنی وہ لو بھی تم لوگ کے لیے ساتھ رہے گی چنانچہ انسان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء کو حکم دیا جائے گا بولو چنانچہ وہ انسان کے اعمال کی گواہی دیں گے انسان کے بدن منہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ منہ بند کر دیں گے تو انسان کے سارا سارے اعضا بات کریں گے بتائیں گے کہ انسان کون سے اعمال کی کون سے برے اعمال کی ہے اور یہ حدیث صحیح ہے مسلم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ گواہی دے دیں گے تو یہ کافر اپنے بدن سے یہ کہیں گا تمہارے ہلاکت ہو تمہارے لیے میں تمہاری ہی خاطر جھگڑ رہا تھا اور جھوٹ بول رہا تھا یعنی اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ انسان کے منہ اور انسان کے آزاد بھی گواہی دیں گے انسان اگر سوچتا ہے کہ دنیا میں ہم جھوٹ بول کے ہمیں نجات مل جاتی ہے لیکن آخرت کے سزا آخرت کے سزا سے کون بچ سکتا ہے اللہ صبح ان کے انسان کے اعضا سے بھی گواہی لیں گے اس کے بعد اسی طرح چیزیں ہوں گی جو زمین میں جو چیزیں ہیں اگر انسان اس کو صحیح استعمال کرتا ہے خاص کر عبادات میں اور کچھ خاص عبادات کے ذکر آیا ہے وہ چیزیں انسان کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گی کون سی چیز جیسا کہ مؤذن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معظم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لا اسمعوه جنس ولا, ولا شجر ولا حجر اللہ شاہد اللہ معذن کے اذان سننے والے انسان یا درخت یا پتھر سارے قیامت کے دن گواہی دیں گے تو اس لیے معذین کی آواز تیز ہونی چاہیے کہ ہر چیز قیامت کے دن اس کی گواہی دیں گے اسی طرح انسان جو تصویر کرتا اپنی انگلیوں سے یہ بھی انگلیاں قیامت کے دن گواہی دیں گے کیونکہ وہ بات کریں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مصول تم مستنطقات کہ تم لوگ یہ انگلیوں سے تصویر کرو بہت سے لوگ تصویر سے کرتے ہیں تصویر سے کرنا سنت کے خلاف جو کرنا ہے تصویر انگلیوں سے ہونا چاہیے اللہ کے رسوس فرماتی کہ تم لوگ تصویر کرو اپنی انگلیوں سے کیونکہ فعن نہ تم مستنطقات قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا اور یہ لوگ قیامت کے دن بات کریں گے یعنی گواہی دیں گے کہ اللہ بندہ تصویر کرتا تھا انگلی سے تو اس لیے انسان کو تصویر ہاتھ سے کرنا چاہیے اسی طرح حضر اسود کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ اس حجر اسود کو بوسا لیتا ہے یعنی کابل شریف میں جو ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کی دو آنکھ ہوں گی زبان ہوگی اور جو بھی اس کو صحیح طریقے سے اللہ کے لیے دکھانے کے لیے نہیں بہت سے لوگ بس بوسا لیتے تاکہ لوگ کہیں ہاں نہیں بوسا لے اور اعلان کرتے نہیں آپ اگر اللہ کے لیے صرف کرتے ہو اور شرک کے طور پر نہیں عبادت کے طور پر جس طرح اللہ کا رسول صاحب کرتے تھے تو قیامت کے دن وہ گواہی دے گی اور اللہ سبحان و تعالیٰ کے سامنے یہ گواہی دے کہ اللہ اس نے یہ عمل کی ہے تو اسی لیے یہ چیزیں گواہی ہوم کریں گے کسان ایسے عمال کرے اور اسی طرح کچھ اور نیتیاں ایسی ہیں جو قیامت کے دن انسان کے حق میں دفاع کریں گے اور گواہی بنیں گے جیسا کہ ہم لوگ وہ حدیث جو رمضان میں اکثر پڑھتے ہیں اللہ کے رسول فرمۃ السیام و روزہ اور قرآن قرآن اور روزہ ہی قیامت کے دن سفارش کریں گے گواہی دیں گے قرآن کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو, اس کو رات میں نیت سے محروم رکھا ہے اور روزہ کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو دن میں شہواد سے اور کھانے پینے سے محروم رکھا ہے تو گواہی دیں گے تو اللہ عن و کی سفارش قبول کریں گے تو یہ بھی قسم کی ایک, ایک گواہی ہے اور نمبر ساتھ اور آخری کافر لوگ آپس میں لڑیں گے ایک دوسرے کے اوپر توہمت لگائیں گے اور گواہی دیں گے یعنی جیسا کہ آپ کے اس دنیا میں جو دوست ہوتے ہیں خاص کر جو کافر ہوتے ہیں یا گمراہی کی طرف انسان کو دھکا لے جاتے ہیں یہ لوگ قیامت کے دشمن بنیں گے یہ لوگ اللہ کے سامنے آپ کے خلاف الٹا گواہی دیں گے اور قرآن میں اس طرح کی آیات بہت زیادہ ہے اللہ فرماتے ہیں وقال اللہ اللہ فرماتے, فرماتے جیسا کہ ایک قسم کی لڑائی کے کمزور لوگ بڑے لوگ سے یہ کہیں گے کہ اللہ یہی لوگ ہم لوگوں کو گمراہ کیے ہیں اور دوسرے العذاب اس طرح کی بہت سی بہت ساری آیات ہیں بسم اللہ ذکر کرتے ہیں کہ قیامت کے دن کافر لوگ آپس میں لڑیں گے حتیٰ کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو گمراہی کو حکم دیتے ہیں یا غلط کام سکھاتے ہیں قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائے گا اور اس کے خلاف وہ گواہی دینے کے لیے بالکل تیار رہے گا اور اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو یہ گواہی ہوگی قیامت کے دن انسان کہا باغیہ اللہ گواہی کیوں رکھا یہ گواہوں کو کیوں لایا تاکہ انسان یہ احساس نہ کرے قیامت کے دن کہ اللہ سبحانہ ہو میرے خلاف یا میرے ساتھ ظلم کیے تو یہ توسیق کے لیے اللہ سبحان ہو تعالا رکھا ہے اس کے بعد قیامت کے دن ارب میں حساب کتاب کے دوران ترازو بھی لایا جائے گا بتائیں گے اللہ ایک حساب خود کریں گے اوپر سے کتاب بھی دیں گے مزید تاکید کے لیے گواہوں کو لائیں گے مزید اور تاکید کے لیے ترازو لایا جائے گا اور ترازو عربی میں اس کو میزان کہتے ہیں اور میزان قیامت کے دن ہوگا یہ میزان کس طرح ہے بہت ہی عظیم میزان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میزان قیامت کے دن لایا جائے گا اور اگر آسمان و زمین کو بھی اس میں تولا جائے تو تول لے جائے یعنی اتنا ہی عظیم یہ میزان ترازو ہوگا یہ ہم لوگ کی طرح نہیں جو چھوٹا موٹا اس طرح ہوتا ہے بلکہ یہ دو پلڑا دو دو طرفہ والا ہوتا ہوگا قیامت کے دن اور یہ اس میں اللہ کے رسول فرماتے اگر آسمان و زمین کو بھی رکھا جائے تو اس میں آ جائے گا لوا ہو کہ اس میں بھی آ جائے گا بہت ہی عظیم ترازو ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے قرآن میں بھی میزان کو ذکر کیا گیا کئی جگہ اللہ فرماتے ہیں وَنَبَعُ يَوْمِ الْقِيَامَةَ اور یعنی ہم قیامت کے دن موازین میزان یعنی ترازو کو رکھا جائے گا جو عدل و انصاف والے ترازو ہے کچھ علماء انکار کرتے ہیں کہ ترازو سے مراد عدل و انصاف ہے کوئی حقیقت نہیں لیکن غلط ہے بدہبِ عال سنت الجماعت عقیدہ یہ کہتے کہ ترازو کی کوئی حقیقت ہے اس میں اللہ سلخانہ بہت ساری چیزیں اس کے ناپ تول اسی لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے قرآن میں تو اس کے متعلق بہت سے آیات ہیں اللہ برمتی اسی طرح دوسرے آیات میں یوم عید القیامت کے دن کرنا یہ تو حق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ سبحانہ و حق اور باطل کو مزید توسیع کے لیے اللہ سلحان و تعالیٰ ترازو لائیں گے یہ ترازو۔ اس میں کیا میں تولا جاتا ہے اس میں انسان کے ساری انسان کے متعلق ساری چیزیں اس میں تولا جاتا ہے اور ابھی ذکر کریں گے انشاءاللہ اس میں کون چیز تولا جاتا ہے لیکن مومن کے, مومن کے لیے ہے اور کافر کے لیے دونوں کے لیے ہے تو اللہ فرماتے ہیں امن خطفت موازین ہو کہ جس کے موازین فام امن سکولت موازین ہو بہو اپ را کہ جس کے میزان بھاری ہوگا تو کیا ہوگا قیامت کے دن اچھی زندگی گزارے گا وہ یعنی کم ہو جائے اور کم یعنی کم وزن ہوگا تو اللہ فرماتے فَأُمُّهُ هاوِيَ تو ہاؤ یعنی جہنم میں جائے گا اور میں ادرا کما ہی نار اس نار میں جو حامیہ گرم جو جہنم ہے گرم پانی اس میں ہوگا یا گرم عذاب ہے اسی میں انسان کو داخل کیا جائے گا تو یہ ترازو حقیقت ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے انسان اس میں انکار نہ کرے لیکن یہ مسئلہ آتا ہے کہ اس میں کیا ناپ اس میں کیا تو جاتا ہے اس میں, اس میں کیا تولتے ہیں اللہ سبحان و تعالی؟ انسان کو تولتے ہیں یا انسان کے اعمال یا انسان کی کتابیں اس میں علماء میں کچھ اختلاف ہوا اکثر علماء کہتے ہیں اس میں انسان کے اعمال تولا جاتا ہے اور سب سے زیادہ یہی ہے کہ اعمال جو بھی آپ عمل کرتے ہو نماز پڑھتے ہو روزہ رکھتے ہو اس کا کوئی وزن ہے اگر آپ سے کوئی کہہ دے آپ کی نماز ماشاء اللہ بہت ہی اچھی تھی اس کے وزن کرو تو آپ کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو یہ ایک عمل ہے لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ ہو ایک مجسمہ اس کو ایک شکل لے کر آئیں گے اس کو ایک شکل میں آئے گی نماز آپ کی نماز ایک شکل میں آئے ہر عمل جو بھی کرتے ہو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وہ اس کو تولیں گے اور قیامت کے دن اس کو حاضر کریں گے اور وہ میزان میں چڑھایا جائے گا اور سب سے زیادہ یہی ہے اور سب سے بھاری چیز جو میزان میں ہوگی کون سی چیز ہے اشد اللہ الََ اللہ وہ اشد محمد الرسول اللہ حدیث میں آتا ہے کہ دیکھیے حدیث بہت ہی دلچسپ ہے اس میں اللہ سبحانہ اور کے رحمت اس میں ظاہر ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنا ہے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ساری مخلوق کے سامنے الگ کرے گا سارے مخلوق سے الگ کرے گا اس شخص کے اعمال کے ننانوے رجسٹر اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے کتنا رجسٹر ہے ننانوے نام نائنٹی نائن ہے اور ان میں سے ہر رجسٹر جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی وہاں تک جاتی اتنی لمبی لمبی اس کی رجسٹر اس کے خلاف ہے کہ اس کے ساری برائیاں کی ہے تو اسی لیے اللہ آپ رسو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کیا تو اپنے ان گناہوں سے انکار کرتا ہے یہ جو رجسٹر میں جتنا کتابیں ہیں اس میں آپ کی سب برائیاں لکھی ہوئی کیا آپ اس میں سے کسی انکار کرتے ہو کہے گا نہیں میرے پرشتے اللہ پر پوچھیں گے میرے فرشتوں نے تجھ پر کوئی ظلم کیا ہے بندار کہے گا نہیں اے اللہ سبحانہ و تعالی، وہ لوگ میرے ساتھ کچھ ظلم نہیں کیے اور یہ سارے امال میرے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے یعنی ان گناہوں کے لیے کوئی عذر باقی ہے کہ ہم نے کیوں کی ہے ہو سکتا ہے آپ جا، نہیں جانتے کہ حرام ہے کوئی اور وجہ ہے تو بندہ عرض کرے گا نہیں رب پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اچھا ٹھہرو یعنی اپنی جگہ پہ رہو پھر اللہ فرمائیں گے ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے صرف ایک نیکی تمہاری ہے آج تم پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا چنانچہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا ایک کاغذ کا ٹکڑا چٹی جو ہوتی ہے اس میں اللہ نکالیں گے یعنی اس کے اعمال جو تھا اس کو لائیں گے کتابیں اتنا زیادہ برائیوں کے اور نیکی صرف اتنی ایک ہی کاغذ ہے اس میں اس کی نیکی لکھی ہے اللہ برماتے چنان چنانچہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا جس میں اشد اللہ الہ الا اللہ الا اشد الحمد ان محمدن رسول لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے وزن کے لیے چلے جاؤ بندے سے کہے گا جاؤ وزن کرنے کے لیے تو کیا کہے گا بند عرضہ کرے گا کرے اے میر رب ان نانوے رجسٹروں کے مقابلے میں اس کاغذ کے ٹکڑے کی یعنی نانوے یہ کاغذ یہ کیا ہے یہ کتابیں ہیں اتنا بھاری بھاری ہیں اور یہ چھوٹی یہ جو کاغذ میں جو لکھا ہوا کیا ہوگا یعنی اللہ وہاں جانے کا کیا فائدہ مجھے پہلے ہی سے معلوم ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا یعنی میرے حق میں کچھ فائدہ نہیں ہے تو اللہ اشارت فرمائیں گے تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اس کے سارے گناسٹر ایک طرفہ ایک طرف میں رکھا جائے گا اور وہ کاغذ ایک دوسری طرف رکھا جائے گا پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں گناہوں کے ننانوے رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے اور وہ کاغذ کا ٹکڑا بھاری ہو جائے گا یعنی ایک کاغذ چھوٹا ایک طرف رکھیں گے اور باقی کتابیں ایک طرف تو کون بھاری ہوگا اللہ کے رسول فرماتے یہ جس میں اشد اللہ الا اللہ و اشد ال سے یہ زیادہ وزنی ہوگا کر اللہ کے رسول فرماتے کہ اللہ عثمان تعالی کے نام سے بھاری کوئی چیز واقع یعنی کوئی چیز نہیں ہے یہاں سے کون سے مراد یہاں سے مراد وہ انسان ہے جو شرک نہیں کرتا ہے کیونکہ باقی دلیلوں میں یہ پتا چلتا ہے کہ انسان اگر کتنا بھی عبادت کرے لیکن شرک کرتا ہے تو کچھ فائدہ نہیں ہے تو اگر کوئی انسان توحید پہ ہے لیکن اس سے بہت ساری گناہیں ہوتی ہیں تو اللہ سبحانہ اللہ قیامت کے دن اپنے رحمت سے اس بندے پر اللہ رحمت نازل کر سکتے ہیں تو اس لیے یہاں کیا پتا چلا کہ اشہد اللہ, اللہ اور احسان کے سارے اعمال کو اللہ سبحانہ اللہ اس میں اس میں اس کا وزن کریں گے اور سب سے بھاری عمل یہی شہادت کے کلمہ ہے اسی طرح عمل کے جو دوسرے دلیل اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میزان میں تلنے والے چیزوں میں سے اچھا خلوق سے سب سے زیادہ بھاری عمل کوئی نہیں ہوگا یعنی اللہ کا فرما اللہ کے رسول کہ اخلاق کے بہت ہی اخلاق کو وزن کیا جائے گا قیامت کے دن اور بہت ہی بھاری نکلیں گے تو اس لئے اخلاق کی اہمیت دو قیامت کے دن آپ کو فائدہ ہوگا اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے کلیم خفیفتانی خفی فطانی سان دو ایسے کلمہ ہے جو زبان پہ بہت ہی ہلکی یعنی اس کو آسانی سے کہہ سکتا ہے انسان میزان میں بہت ہی بھاری ہے حبی ال الرحمان رحمان کے نزدیک بہت ہی محبوب دو کلمہ ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں سبحان اللہ البحمد سبحان اللہ العظیم یہ آسان ہے لیکن ترازو میں بہت ہی بھاری ہوگا تو اس لیے یہ پہلے علماء کہتے ہیں کہ کیا تولا جائے گا اعمال تولا جائے گا اور کچھ علماء کہتے ہیں نہیں اس میں انسان کو اللہ تولیں گے یعنی مومن کو اللہ سبحان تعالی بھی وزن کریں گے کوئی کہے گا میں تو پتلا انسان ہو اللہ سبحان قیامت کے دن وزن کریں گے تو ہم پتلے رہیں گے اور میرا کچھ نہیں ہوگا نہیں اس دن انسان کے بدن اعمال کے بنا پر بھاری ہوگی بھاری ہوگی ہوگی یا اس کے وزن کم ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول ان لے سمین یوم قیام کے قیامت کے روز ایک بڑا موٹا آدمی آئے گا اس کا وزن مچھر کے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا ایک موٹا جو تندرست دنیا میں کتنا بھی طاقتور ہوتا ہے قیامت کے کی دن کیونکہ وہ کافر ہے ف اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہازو میں رکھا جائے گا تو وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا کرسول کہا فرماتے ہیں کہ یہ آج پڑھ لو فلاں مل قیامت یوجنا کہ کافروں کو قیامت کے روز ہم کوئی وزن دہی کریں گے نہیں وہ دہی دیں گے کوئی اہمیت نہیں ہے تو اس لیے یہاں پتا چلتا ہے کہ انسان کے وزن بدن ہوتا ہے اللہ سہار اس کے بدن کرتا ہے اور کچھ علماء کہتے ہیں انسان اس میں انسان کی کتابیں اس میں تبلا جاتا ہے جتنا انسان کی کتاب میں نیکیاں لکھی اتنی ہی بھاری ہوگی اور اس کے دلیل وہی حدیث پیش کرتے ہیں جو ابھی پڑھی گئی جو لا الہ الا اللہ کی نانوی کتابیں وہ رکھی جائے گی ایک طرف اور لا الہ اللہ, اللہ, الہ اللہ ایک طرف رکھا جائے گا لیکن صحیح یہ ہے کہ اس میں کون سے صحیح ہے اس میں کہیں گے صحیح ہے کہ تینوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تولیں گے یعنی انسان قیامت کے دن آپ کو اللہ کتاب دیں گے تو آپ کے اعمال بھی اللہ تولیں گے اور آپ کی کتابیں بھی تولی جائے گی اور انسان کو بھی اللہ تولیں گے یعنی اگر انسان کو اگر کتابیں مالک لے کے رکھا جائے انسان کو نہیں یقین ہے تو اللہ بعد میں کتابیں رکھیں گے اور اگر یقین ہے تو انسان کو بھی اللہ تولیں گے اللہ سبحان و ہر چیز بر قادر ہے تو اسی لیے قیامت کے دن ترازو لایا جائے گا تاکہ انسان کے ساتھ کچھ بھی ظلم نہ رہے اس لیے اللہ فرماتے ہیں القصف کہ موازین القص یعنی عدل و انصاف کے لیے رکھا جاتا ہے یہ صرف دکھانے کے لیے نہیں بتانے کے لیے نہیں بلکہ اس میں تاکہ انسان یہ احساس اللہ برماتے پالا تو غلام و نف آ کہ کوئی نفس ذرے کے کچھ بھی اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا اسی طرح تو اسی لیے یہ بات ہوگی اشاعت گواہی لوگ ہوں گے اسی طرح ترازو بھی ہوگا اب اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں اب پتہ چل گیا کہ کتابیں ملے گی ترازو بھی ہوگا گواہی دینے والے بھی آئیں گے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ ہو مومن کے حساب کریں گے اور کس طرح کافر کے حساب کریں گے میں مختصر انداز سے ذکر کرتا ہوں پہلے مومن کے حساب ذکر کرتا ہوں مومن کے حساب تو کیا جائے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ سبحانہ ہو تو مومن کے حساب کس طرح کریں گے مومن کے حساب یسییر ہوگا یسیر کے مطلب بہت ہی آسان ہوگا اور اس کو کچھ بھی پریشانی لاحق نہیں ہوگی کیا دلیل ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی خود فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ اس کے کتاب داہنے ہاتھ میں ملتی ہے تو اس کے حساب بہت ہی آسانی ہوگا حساب کلیبو الاحلی مسرورہ اور وہ اپنے مومن یعنی گھر والوں کے پاس جائے گا اور بہت ہی خوش رہے گا اور جیسا کہ یہ آج کتاب کے بارے میں پچھلے میں بات ہو چکی ہے اور پورے میں اللہ فرماتے ہیں ہاں کتاب مومن خوش ہو کر کہ لو میرے کتاب تم لوگ پڑھو کیونکہ بہت ہی خوش رہے گا تو یہ مومن کی حساب کس طرح ہے اس کو کتاب بہت ہی داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ بہت ہی خوش ہوگا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی اس سے حساب کتاب کریں گے تو اللہ بہت ہی آسانی کے ساتھ حساب کریں گے کوئی کسی مسئلے میں اللہ زیادہ یعنی سختی نہیں کریں گے مناخشہ نہیں کریں گے دیکھیے اللہ سبحاط ہر ایک کے ساتھ تو حساب کتاب کریں گے ضرور ہاں کچھ ستر ہزار جو لوگ بچیں گے ان لوگ کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان لوگ کا حساب نہیں ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ ہو حق ثابت کرنے کے لیے کچھ سوالات ان لوگ سے کریں گے حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں منو کشل حساب اللہ کے کی رسول کیا فرماتے ہیں منو الحساب عذب کہ جس کے اللہ کے رسول بناتے جس کے ساتھ حساب میں سختی کیا جاتا ہے تو سمجھو اس کے عذاب آ چکی ہے اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے حدیث ہے کہ جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا یعنی جو سختی کے ساتھ تو حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے رسول اللہ فرماتے کتاب جو ابھی پڑھی گئی کہ جو بندہ اپنے دہنے ہاتھ پہ کتاب لے لیتا نام اعمال اس کو دیا جاتا ہے اسے اس آسان حساب لیا جائے گا جس کا مطلب اس کے حساب ہی آسان ہوگا تو کیسے آپ کہتے ہو کہ اللہ کے کی رسول کیسے آپ کہتے ہو کہ جس کے حساب کیا جائے گا سختی کیا جائے گا اس کو عذاب سمجھو ہلاک ہوگے اور اللہ یہاں فرماتے آئے تھے تو اس کے مومن کے حساب آسان ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے مومن کے حساب حقیقت میں نہیں ہے مومن کے کیا ہے عرض ہے ارد کے مطلب یعنی اس کے صرف پیش کیا جاتا حساب نہیں ہے مزاظر حساب کہا جاتا ہے حساب حقیقت میں مومن کا تو حساب ہے لیکن اس کو حقیقت اگر دیکھا جائے وہ حساب نہیں ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی صرف اس کو بتانے کے لیے اس کو کچھ چیزیں سوال کرتے ہیں لیکن حساب کے مطلب یہ ہے کہ پوچھ تاچھ ہو کیوں کیا کیوں نہیں کیا یہ کہاں چلے گی یہ کیوں اس طرح کی یہ سختی ہے یہ کافر کے ساتھ ہوتا ہے تو مومن کے حساب علماء کہتے حساب حقیقت میں نہیں اس کو عرض کہتے ہیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرماتے ہیں کہ منو کشن حساب اور اسی طرح اللہ کے رسول کبھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اللہم حساب حاصل کہ اللہ مجھے میرا حساب بہت ہی آسان کر تو اللہ کے رسول سے حضرت عاشق کہنے لگی یسیر حساب آسان حساب کس کو کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے کے نام اعمال کو دیکھے اور اسے نظر انداز کر دے اور جس کے نام اعمال پر اس روز بحث شروع کر کھو گئی سمجھو وہ حالات ہو گئے تو یہ مومن کے حساب کس طرح ہے بہت ہی آسانی ہے اور اس میں اللہ سبحانہ و سختی نہیں کریں گے اسی طرح مومن مومن سے غلطی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے آج کل ہم لوگ اگر دیکھیں کہ کوئی عالم یا کسی دیندار انسان سے غلطی ہو جاتی تو اس کی خیریت نہیں ہوتی ہے کہیں گے یہ تم عالم کیسے تم سے یہ ہاتھ ہو جاتا ہر ایک انسان سے غلطی ہوتی ہے رسول اللہ سے معصوم صلی اللہ علیہ وسلم باقی انسان سے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن مومن فوراً توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے اسی لیے جس کی حالت ہمیشہ جو مومن رہتا ہے اگر اس سے غلطی ہوتی ہے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں یہی اسی لیے مومن کے انسان یہ ہے کہ اللہ اس کو اس کے اعمال اس کی برائیاں اللہ پیش کریں گے لیکن سطر کریں گے یعنی اللہ اس کو بدنام نہیں کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو چھپا دیں گے تاکہ مومن بننا کو خراب نہ لگے کیا دلیل ہے حدیث میں عطا ابو ذر کے حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہاں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب انسان کو اللہ سبحانہ پاس لائیں گے تو اس سے پوچھے گا فلا اے بندہ تم نے کیا کی ہے چنانچہ اس سے اس کے چھوٹے گناہ دکھائے جائیں گے اللہ صبح تعالیٰ کہیں گے اس کے چھوٹے گنا پیش کرو اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں اس کو چھپا دو فرشتوں سے کہیں گے پھر اللہ اسے پوچھے گا فلا روز تم نے یہ گناہ کیے تھے کہ کی نہیں مومن سے پوچھیں گے الگ سے اللہ ان کو ان کو الگ لے کر پردے کے پیچھے اللہ سے پوچھیں گے اس طرح کہ اگر کیا تم نے فلا دن یہ گنا کیے تھے کہ کی نہیں فلاں دن تم نے یہ گناہ کیے تھے کہ کی نہیں اور اللہ اسے گنائیں گے اور وہ بندہ کہے گا ہاں میں نے کیا تھا یعنی پلا گناہ میں نے کیا تھا پلا گناہ میں نے کیا تھا چھپ کے کیا تھا کسی کو نہیں پتا ہے لیکن انسان مومن ہے یعنی کچھ گندے کچھ برائیاں اس سے صادر ہوتی ہیں اور وہ انکار کرنے کی جراط بھی نہیں کر سکے گا اللہ کے رسول فرماتے اپنے بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ اب اس کے سامنے لائے جائیں گے یعنی اللہ چھوٹے چھوٹے گناوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ تم یہ کام کی یہ کام کی کہے گا ہاں اور اس کے دل میں یہ خوف ہے کی جو بڑے بڑے گناہ اس نے کی ہے اللہ اس کو ضرور پیش کریں گے ابھی تھوڑی دیر بعد اصل اللہ کا رسول تجھے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دی جائے گی اللہ ہیں کہ مزید کو کہ تم مومن تھے تم نے برائی کی ہے ہر برائی کے بدلے میں نیکی دی نیکی دی جاتی ہے پھر اس کے بعد جب بندہ دیکھے گا کہ اللہ صرف چھوٹے گنا پوچھتے ہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھتے تو بندہ خود کہے گیا اللہ سے اے میرے رب میں نے کچھ اور بھی گناہ کیے تھے جنہیں یہاں نہیں دیکھ رہا یعنی اللہ کچھ اور گناہ میں نے کی ہے دنیا میں جو بڑے بڑے گناہ ہیں آپ یہاں سامنے نہیں پیش کیے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو اللہ تو فرما کر رسول وسلم اتنا ہنسے کہ آپ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک نظر آنے لگی داڑ اللہ کے رسول کی دانت دکھنے لگے یہ اللہ کے رسول فرماتے کہ اس طرح انسان کے ساتھ ہوگی مسلم کی یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحان و تعالی جو مومن ہوتے ہیں جو لوگ مومن ہوتے ہیں اللہ سبحانہ اللہ ان کے ساتھ حساب میں اتنا آسانی کریں گے کہ صرف ان سے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھیں گے اور معاف بھی کریں گے اس کے بدلے میں نیکی دیں گے اور برائے جو بڑے بڑے بنائے برائے ہے جو انسان کرتا ہے دنیا میں اور شرماتا ہے کسی کو نہیں بتاتا ہے یا توبہ کرتا ہے اللہ سلمان اس کو سامنے بھی پیش نہیں کریں گے بندہ کہے گا کہ اللہ یہ گناہ میں نے کی ہیں لیکن اللہ نظر انداز کر کے اس کو جنت میں داخل کریں گے تو یہ مومنوں کے حال ہے بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ ہو سکتا اللہ میرے ساتھ یہ کرے چلو گناہ کرو اللہ معاف کریں گے تو عید پرو کہیں گے نہیں یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے ہم لوگ نہیں جانتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ کریں گے خاص کر یہ کون لوگ ہیں جو لوگ زیادہ دنیا میں مجاہرہ نہیں کرتے ہیں بہت سے مسلمان کتنا بھی اچھے ہوتے ہیں جب بنائی کریں گے تو کھل کے کریں گے اور اگر کوئی اس کو مت لگاتا کہ ہمیں ڈر نہیں ہے نہیں کسان جو مظاہرہ کرتا کھل کے کرتا اس کے لیے کبھی اللہ معاف نہیں کریں گے لیکن جو چھپکے سے کرتا ہے اور شرماتا ہے اور کبھی کبھار لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ چھپ کرتا اور باب میں استفار کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو اللہ سلحان و تعالیٰ ایسے گناہ معاف کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ حدیث میں آیا ہے اسی طرح اللہ سبحان و مکمل کبھی کبھی گناہوں کو ذکر کرے کے معاف کر دیں گے یعنی اللہ سلحان اور تعالیٰ معافذہ کریں گے جیسا کہ میں یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ خود ہی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تو مکمل معاف کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انسان کو یعنی چھپا دیتے یہ گنا ہے جیسے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عبداللہ عمر کہتے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مومن آدمی کو اپنے قریب کریں گے مومن کو اپنے قریب گے اور اس پر اپنا دامن رحمت ڈال کر مخلوق خدا سے پردہ میں کر لیں گے اس کو الگ پردے میں کر لیں گے پوچھیں گے کیا تجھے اپنا پلا گناہ یاد ہے کیا تجھے پلا گناہ یاد ہے مومن عرض کرے گا ہاں اے اللہ مجھے یہ چیزیں یاد ہیں نہیں گناہیں مجھے یاد ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے سارے گناہوں کا اقرار کروا لیں گے ساری گنا سارے پوچھیں گے اور اقرار کروا لیں گے مومن اپنے دل میں یہ کہے گا کہ اب تو ہلاک میں ہو گیا ہوں جب اللہ یہ ساری چیزیں ہم سے پوچھ لیے اور میرے قرار بھی تو میرے ہلاکت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں نے تیرے, تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالے رکھا اور آج بھی ان پر پردہ ڈال رہا ہوں چنانچہ اس کی نیکیوں کا دفتر دیا جائے گا یعنی وہ اللہ سبحانہ اور اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے ختم کر دیں گے اور جو نیکیاں صرف جو کتابیں صرف نیکیاں ہوں گے اور اس کو خوشخبری دی جائے گی وہ پاس ہو جائے گا تو یہ کس کے ساتھ جو مومن ہوتا ہے یعنی جو عموماً اس کی حالت اکثر ایمان کے حالت گزرتی ہے اور کبھی کبھار اس سے گناہیں ہو جاتی ہیں تو اللہ اس کے حساب آسان کریں گے اور اس کو کتاب داہنے ہاتھ پہ دیں گے زیادہ اللہ سختی کے ساتھ حساب سوال نہیں کریں گے اور مزید اللہ سہادا ان کی گناہ ذکر کر کے یا تو اللہ معاف کر دیں گے مکمل یا تو اللہ صحاظ اس کو ذکر ہی نہیں کریں گے اس کے سامنے تاکہ اس کو ڈر نہ ہو یا خوف اس کے دل میں نہ آئے اسی طرح یہ مومن جب حساب کتاب اس کے کیا جائے گا تو اس کے حق میں کون گواہی دے گا اللہ خود دیں گے فرشتے دیں گے انبیاء دیں گے اور اس کے نیک اعمال اس کے گواہی دیں گے جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ گواہی دینے والے کون ہیں تو اچھائی کی گواہی کے لیے اچھی گواہ، گواہی دینے کے لیے اچھے لوگ آ گے لیکن کے خلاف کوئی برا گواہ نہیں گا اور اگر کچھ برائی کی ہوگا کیا ہوگا تو اللہ پہلے یہ معاف کریں گے اور ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے کسی کو اجازت نہیں دیں گے یہ اگر اللہ کسی بندے کے ساتھ رحمت چاہتا ہے اور اسی طرح یہ مومن کے لیے مومن کا اعمال جب ترازوں میں رکھا جائے گا تو ہمیشہ اس کے اعمال بھاری ہوں گے چاہے اس کی کتاب اگر رکھی جائے گی اس کے اعمال یا اس کو تولا جائے گا تو اللہ فرماتے ان لوگوں کے بارے میں یعنی موازین جس کے ترازو اور پلر بھاری ہوتا ہے اللہ فرماتے کی یہی لوگ مفلح اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے یہ مومن کے حال ہے اب دیکھیے الٹا کافر کے حال کس طرح ہوگا کافر کی حساب اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح کرتے ہیں بہت ہی خراب منظر ہے اور بہت ہی سختی کے ساتھ اللہ سبحان و یہ کافر سے سوال کتاب سوال جواب کریں گے قرآن کی آیت ہے سب سے پہلی ہے کہ کافر کو کتاب کس طرف ملے گی داہنے ہاتھ میں نہیں بائیں ہاتھ میں اور وہ فوراً اٹھا کے اپنے پیٹ کے پیچھے چھپا دے گا قرآن کی آیت ہے وہ امام منت یہ کتابا نے اور جسے جسے اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کیا کہے گا پی تری لمت کتاب کتابیا وہ کہے گا کاش مجھے میرے نام امال نہ دیا جاتا اور دوسرے آیت میں اللہ فرماتے کہ وہ کہ وہ کتاب اس کے نام امان پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا یعنی علما کہتے جمع کرتے دونوں آٹھ کے درمیان کے بائیں ہاتھ پہ لے کر وہ اپنے پیٹھ کے پیچھے چھپا دے گا اور کسی کو نہیں بتانے وہ افسوس کرے گا کاش یعنی پہلے ہم ختم ہو جاتے چاہ کاش مجھے کتاب نہ دی جاتی تو یہ کافر کے حال ہے اور اس کے حساب کس طرح نہ کریں گے اس کے حساب بہت ہی سختی کے ساتھ ہر چیز کے بارے میں اللہ آتا اس سے پوچھ کریں گے نعمت کے بارے میں اس کی برائی کے بارے میں اس کے سارے اعمال اقوال اقال سب میں اللہ سب بہت ہی سختی کے ساتھ سوال کریں گے کیونکہ وہ کافر ہیں اگر وہی توحید پہ ہوتا مومن ہوتا تو آسانی ہوتی لیکن چونکہ کافر ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اور اذام میں ڈال دے گا اور مبتلا کر دے گا اس لیے پریشان رہے گا اس کے حساب بہت ہی سخت کیا دلیل ہے وہ حضرت عاشق حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں منو کشن حساب جس کے ان یعنی حساب سختی کیا گیا یعنی اس میں بہت ہی پوچھ کیا گیا تو وہ ہلاک ہو گئے تو یہ کافر کا معاملہ ہے کہ اس کے ساتھ حساب بہت ہی سخت ہوگا اور اسی طرح جب یہ کافر مومن کے حال بتا گیا کہ اللہ کے پاس جب آئے گا تو اللہ اس کو ستر کوشی اس کے ساتھ کرے گا یعنی اس کے معاملہ سب کے سامنے نہیں کریں گے اس کی حالت اس کے گناہ ہے اللہ سب کے سامنے نہیں پیش کریں گے لیکن کافر کو اللہ سب آنا بدنام کر دیتا ہے کافر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدنام کر دیتا ہے اور سب کے سامنے اعلان کر دیتا کہ یہ کافر ہے اور اس کے اعمال کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے حدیث سے فرماتے کہ رسول حسن نے فرمایا کافروں اور منافقوں کے بارے میں گواہی دینے والے فرشتے یا اولیا یا کچھ کوئی لوگ بھی ہو کھلے عام گواہی دیں گے یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا یعنی تمام اچھے لوگ کافر کے خلاف گواہی دینے کے لیے سب کے سامنے آئیں گے اور اعلان کریں گے کہ یہ بندہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے لیکن بتا دیے کہ مومن کا حال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و اس کو پردے کے پیچھے اسے گواہیں دینے والے آئیں گے دیں گے اور اللہ اس سے پوچھ کریں گے کابر کا حساب یہ بھی ہوگا کہ وہ بہت ہی سختی اور بہت ہی ذلیل ہوگا اللہ کے سامنے بالکل کھڑا ہوگا اور ایک لفظ بھی نہیں کھول سکتا جھوٹ نہیں بول سکتا ولا کلیمون اللہ کیسے میںدین قطر آس رسول لو تو ابھی ہی ملعم اللہ فرماتے اللہ کو برماتے کہ جب کافر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں پہلے ہی ختم ہو جاتے زمین کے برابر ہو جاتے لیکن وہ اللہ لیکن اللہ کے پاس میں کوئی بات اللہ سے کوئی بات نہ کرتے کیونکہ بات جب بھی کرے گا تو اس کے خلاف ہوگا اور وہ مصیبت میں رہے گا تو اس لیے کافر کے عذاب بہت ہی سخت ہے ایک اور حدیث دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کافر اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ یل کل اللہ کافر, کافر سے ملاقات کریں گے تو اللہ اس سے پوچھیں گے کیا میں تم, نے تم کو عزت نہیں دی تھی دنیا میں تم کو تمہاری بیوی تمہاری بیوی بھی تمہارے لیے تمہیں شادی کرنے کے میں نے توفیق دی ہے تمہارے تمہیں ہم نے فلا گھوڑا فلاں نعمت بہت سارے نعمتیں اللہ ان کے سامنے پیش کریں گے اور ذکر کریں گے تو کافر کہے گا کہ اے اللہ مجھے یقین ہے ایمان ہے کہ یہ چیزیں مجھے ملی تھی فاللہ یہ پوچھیں گے کیا تمہیں کبھی خیال تھا تصور تھا کبھی آپ کبھی ایمان لاتے تھے کہ آپ میرے سامنے آؤ گے تو کہے گے اللہ نہیں تو اللہ صاحب فرماتے ہیں تو انصاخ کمان سیتنی کہ جس طرح تم دنیا میں مجھے بھول گئے تھے میں تمہیں آج بھول جاتا ہوں یا تمہارے بارے میں کچھ بھی تمہیں جہنم میں ڈال گے اب تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچوں گا نہ تمہیں کبھی جہنم سے نکالوں گا یہ کافر کے حال ہے کہ اللہ سبحانہ اور اتنا سختی کے ساتھ اور اس کو پہلی اللہ صبح بتا دیں گے کہ تمہیں جہنم جانا ہے اس کے علاوہ بہت سارے حدیثیں ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے میں زیادہ نہیں ذکر کرتا ہوں اور اسی طرح کافی بات یہ ہے کہ کافر قیامت کے دن جب آئے گا ویسے تو مبتلا ہے پریشان ہے بول نہیں پاتا ہے اللہ سبحان اوپر سے اس کو سختی کے ساتھ اس کو ڈانٹ رہے ہیں اور اس کو اللہ سن تعالیٰ اس کو پھٹکار رہے ہیں اوپر سے فرشتے آئیں گے لوگ بھی آئیں گے اور ان کا بدن کے بھی حصہ آ کے ان کے خلاف گواہی دیں گے یا یعنی خود وہ اسی پریشان ہے اوپر سے فرشتے بھی آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ یہ کپر یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے اوپر سے ان کے ساتھ جن کے ساتھ وہ بد شروع کیا وہ لوگ بھی آئیں گے ان کے خلاف گواہی دیں گے اور اوپر سے ان کے بھی بدن ان کے بدن جیسا کہ ہاتھ پاؤ موہ زبان سب ان کی مخالفت میں یہ گواہی دیں گے جیسا کہ قرآن کی آیت ہے یوم تشددی بیما کانو پاؤ کے ہاتھ پاؤ اور زبان اور ہر چیز ان کے مخالفت میں گواہی دیں گے تو سوچو کتنا عظیم منظر ہے کتنا خراب منظر ہے کہ خود مبتلا ہے اور اوپر سے گواہی دینے کے لیے بھی یہ لوگ آئے اور مزید اوپر سے اگر اس کو بھی اس میں تصدیق بھی نہیں ہے تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و میزان ترازو میں ان کی کتابیں رکھیں گے ان کی کتابیں ان کے نام اعمال ان کی ساری چیزیں اور جب بھی ترازوں میں رکھیں گے تو ہمیشہ کیا ہوگا خسارے میں رہے گا یعنی ہمیشہ گھاٹے میں رہے گا اور پریشان رہے گا اب یہ دیکھیے ترتیب جو ہے حساب اللہ سب میں پوچھیں گے بتا کے تقریباً پچھلے درس میں کہ اللہ سب سے پہلے انسان سے ہلکا پھلکا پوچھیں گے اس کے بعد اسی کے درمیان کتاب ان کو دیا جائے گا تاکہ مزید تصدیق کرے کتاب کے بعد اللہ سخا گواہوں کو لائیں گے گواہی دینے کے لیے جس طرح ہم نے ترتیب رکھی تھی اور اس کے بعد گواہی کے بعد اللہ سحاد پھر پوچھیں گے پھر اس کے بعد اللہ ترازو رکھیں گے یعنی ہر مرحلے پہ پوچھ تاچھ کے بعد کچھ نہ کچھ ان کو ان کے ساتھ کیا جاتا تاکہ اس کے دل میں شک نہ رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالا ان کے صحیح مکمل حساب کر رہے ہیں لیکن جب یہ دیکھے گا کہ ہر مرحلے پہ اللہ ثبوت کے طور پر ایک بار ترازو لاتے ایک بار کتاب دیتے ایک بار گواہی لوگ والے ہوتے ہیں تو اس کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ وہ کافر تھا اور وہ جنت کے مستحق کبھی نہیں ہے تو یہ دیکھو مومن کے کتنا آسان حساب ہے اور کافر کے حساب کتنا سخت ہے لیکن جو اوسط ہوتے ہیں ارے جو مومن نہیں ہوتے مکمل نہ بالکل کافر ہوتی جیسے گنہدار لوگ بہت سے مسلمان کو انکار غلط کام بھی کرتے زینا بھی کرتے برائیاں بھی کرتے ہیں تو عید رہتے ہیں لیکن بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں تو ان کے حال کس طرح ہوگا اب اس میں تفصیل نہیں آتا لیکن علماء کہتے ہیں کہ ضرور کافر کے حساب اور مومن کے حساب کے درمیانی حصہ اس کو ہوگا یعنی حساب کتاب اللہ کریں گے تو نہ وہ بالکل آسانی ہوگی اس کے ساتھ جس طرح مومن کے ساتھ ہوتا ہے نہ اس کے ساتھ اتنا سختی کی جائے گی جس طرح کافر کے ساتھ کیا جاتا ہے کچھ چیزوں میں اللہ سختی کریں گے اور کچھ چیزوں میں اللہ سبحانہ اللہ معاف کریں گے لیکن ضرور یہ مسلمان بھی پریشان ہوگا کیونکہ بہت سے لوگ جہنم میں ضرور جائیں گے کیونکہ وہ لوگ غلط کام کرتے تھے اور نیکیاں نہیں, نہیں کرتے تھے اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے یہ قصاص کا مسئلہ ہے قصاص کس طرح ہوگا اب یہ سوچو کہ حساب ہوگے اللہ سبحانہ و تعالی حساب جو اللہ سہاد کو پوچھنا ہے اللہ پوچھ چکے کتاب بھی تو دے چکے گواہی دینے والے بھی دے, گواہی دے چکے ہیں اس کے بعد ترازو بھی ہو گئے سب کے اعمال یا سب کے بدن یا سب کے کیا ہے سب کی کتابیں تولی یعنی اس میں تولا گیا اور حساب کتاب ہو گئے اب اس کے بعد یا تو جہنم میں جانا ہے یا تو جنت میں لیکن جنت اور جہنم میں جانے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے فیصلہ کریں گے لوگوں کے درمیان دیکھیے اللہ کے کچھ حقوق ہے اور کچھ بندوں کے حقوق ہیں یعنی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے ایک مسلمان کسی مسلمان کو قتل کیا ہے یہ جہنم اور جنت سے پہلے اللہ ارد مقصد میں حساب کتاب کریں گے اور یہ ترازو کے بعد اور یہ ساری چیزوں کے بعد اللہ کریں گے یعنی جب سب کے لوگ مومن لوگ کے کتاب مل جائے گی کون سی کتاب کہ آپ جنتی ہو آپ کی نیکیاں زیادہ ہیں آپ کے اعمال ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ ہے آپ آپ کو جنت جانا چاہیے لیکن ابھی تک اس کو سو پرسنٹ ابھی یقین نہیں کی جنتی ہے کیونکہ ایک ابھی ایک عظیم اور کام ہوگا کیا ہے کہ اللہ سالاب دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے کیونکہ بہت سے مسلمان دنیا میں جیسا کہ ہم لوگ بہت ہیں اس طرح نماز روزہ ترک کریں گے نماز روزہ نماز روزہ قرآن پڑھیں گے لیکن بندوں کے حقوق ضائع کریں گے کسی کا مال باقی ہے کسی کی عزت کے مسئلہ تو ہم لوگ گالی دیتے ہیں گالی کتنا دیتے ہیں ظلم کرتے ہیں کسی کو کسی کے ساتھ کتنا بھی ظلم کرتے ہیں تو یہ کہا جائے گا یہ اللہ سبحانہ خان و تعالی جنت اور جہنم سے پہلے بدلہ لیں گے یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ داہنے ہاتھ پہ کتاب لے کر اب جنت جانے کے لیے تیاری کریں گے لیکن اس مرحلے پہ آنکھیں پھنس جائیں گے اور جہنمی یہی بن جائیں گے تو اسی لیے یہ لوگ یہ حساب یہ مرحلہ ہے اس لیے علما کہ خاص معاہنہ اور کے کا مسئلہ ہے اس میں اللہ کس طرح کریں گے سب سے پہلے یہ جنت اور جہنم سے پہلے جب وہ حساب ہو جائے گا اب اللہ صبح ذاتی جو حقوق ہے بندے کو حقوق ہے ایک انسان کے حق دوسرے انسان پر اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ضرور حساب کریں گے سب سے پہلے اللہ پوچھیں گے کس چیز کس چیز کے بارے میں دماغ کے بارے میں دماغ کے بارے میں خون کے بارے میں بندوں کے درمیان اللہ فیصلہ کریں گے تو سب سے پہلے خون کے بارے میں اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کیا ہے یا کسی کافر کو بھی قتل کیا ہے اور یہ قتل بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک شیر کے بعد سب سے عظیم گنا ہے تو سب سے پہلے اللہ یہی بدلہ لیں گے دیں گے اور یہاں بدلہ کئی صورت ہے ایک بدلہ یہ ہے کہ نیکیوں کے مسئلہ ہے اور یہاں اللہ سبحانہ زیادہ بدلہ قتل اور بدلہ یہ ہاتھ کے نہیں ہوگا یہاں زیادہ تر نیکیوں کے ہوگا یہاں اور کچھ علماء کہتے ہو سکتا ہے کہ اللہ عسمات مختول کو یعنی اس کو طاقت دیں گے کہ جا کوئی یہ قاتل کو یہاں قتل کر دو تو بھی قتل کر سکتا ہے پھر اس کو زندہ کر کے پھر اللہ اسما تعالیٰ ہو سکتا ہے جہنم میں اس کو ڈالے تو یہ سب سے پہلے اللہ خون کے بارے میں یعنی جمع دماغ جو جان کے مسئلہ اسی کے متعلق اللہ پہلے حساب کریں گے اس کے بعد باقی اعمال میں اگر کوئی انسان کسی کو گالی دیا ہو تو پھر یہاں بدلا نہیں کہ اللہ کہیں گے قیامت کے لیے تم چلو گالی اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ تم اس کو گالی دو اگر کوئی بندہ اپنے کسی انسان کو مارا ہو تو ہو سکتا ہے اللہ مارنے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کے یہاں معاملہ ہوگا یہ حدیث سنو اللہ کے رسوسا فرماتے ہیں من کارت له مظلمت جس نے کسی بھائی کی بے عزتی کی ہو یا ظلم کیا ہو من عرض ہی او ان اس کی یا تو عزت کے مسئلہ یا کوئی اور مسئلہ اسی کے ساتھ ظلم کیا ہے فلیت اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ آج یعنی دنیا میں اس سے معافی کروا لے اس سے معافی کہاں کروا لے دنیا میں اسے لوگ سے کہہ دو کہ آپ ظالم کسی سے معافی کرنے یار ہم معافی تو کمی نہیں کریں گے کیوں لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں تو کیا آخرت میں آپ کو انتظار ہے آخرت میں منظور ہے کہ اللہ تمہارے تمہیں اور یہاں رسوا کرے تو اسے اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ آج یعنی دنیا میں اس سے معافی کروا لے اس دن قیامت کے دن آنے سے پہلے جس دن دینار نہیں ہوگا نہ درہم البتہ اگر اس کے پاس نیک عمل ہوگا تو اسے اس بے عزتی ظلم کے برابر لے لیا جائے گا اور اگر بے عزتی ظلم کرنے والے کے پاس اتنی نیکیاں نہ ہوئی تو مظلوم کی برائیاں ظالم پر ڈال دی جائیں گی یہ بخاری بخاری کی روایت ہے یعنی اللہ دو مسلمانوں کو لائیں گے ظالم اور مظلوم اب مظلوم اپنا حق تو مچا رہا مانگ رہا ہے اگر مان لے کہ مظلوم کے پاس نیکیہ کم ہے اور ظالم کے پاس زیادہ نیکیہ ہے تو اللہ پہلے معاملہ کیا کریں گے بدلا کی دینے کے لیے اس کی نیکیہ ظالم کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دیں گے اگر دونوں مسلمان ہیں لیکن اگر ایک کافرت تو نیکے نہیں لے گا وہ اسٹا اس کی برائیاں جائیں گی تو اس لیے یہ نیکی پہلے کا معاملہ ہے کہ اللہ ظالم کے نیکیہ لے کر مظلوم کو دیں گے اگر مان کہ یہ بہت ہی ظلم کیا ہر ایک کے ساتھ ظلم کیا یہاں تک اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو پھر کیا کریں گے اللہ سناتعالیٰ پھر اس مظلوموں کی برائیاں لے کر اللہ یہ ظالم کو دے دیں گے پھر یہ بندہ کیونکہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی برائیاں ہو گئی کتاب تو اگرچہ پہلے دہنے ہاتھ پہ میں اب یہ کتاب کے سارے عمار ختم ہو گئے اب اس کو جہنم میں جانا ہے اس لیے اللہ کے رسول دوسرے حدیث میں ہے اتدرون من مفلس کیا تم لوگ جانتے ہیں مفلس کون ہے صحاب کرام نے کہا مفلس ہم میں سے وہ ہے جس کے پاس نہ کوئی درہم ہے نہ کوئی سامان ہے تو آپ نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز روزہ زکوٰۃ اعمال لے کر آئے گا لیکن اس کے ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر توہمت لگائی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کو قتل کیا ہوگا کسی کو مارا ہوگا چنانچہ حق داروں کے درمیان اس کی نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گے اگر اس کی نیکیاں واجبات ادا ہونے سے پہلے ختم ہو گئی تو حق داروں کے گناہوں گنا اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس طرح وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو دیکھیے اسی لیے انسان نیکی کرے دنیا میں لیکن ضائع مت کرے اسی لیے بہت سے اللہ کے رسول کے سامنے ہم لوگ بھی کرتے ہیں سب محفوظ نہیں لیکن انسان حتل امکان کوشش کرے اور اگر ہو جائے تو معافی مانگے دنیا میں جیسا کہ حدیث پہلے حدیث میں ہے کہ آخرت سے پہلے دنیا میں معافی مانگ لو اللہ کے رسول کے سامنے ذکر کیا گیا کہ پلا عورت نماز اور نماز روزہ زیادہ کرتی ہیں۔ لیکن وہ اپنے پڑوس کو بہت ہی تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا اس کو بتا دے کہ جہنم میں ہے کچھ دیر بعد کسی اور کے عورت کے نام آیا کہتے کہ اللہ کے رسول وہ زیادہ نفلی روزہ نماز نہیں پڑھتی لیکن لوگ اس سے خوش ہیں بدظمان نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے کہا اس کو بتا دے کہ وہ جنتی ہے تو اس لیے انسان کبھی اخلاق کی وجہ سے وہ جنتی اور جہنمی بن سکتا ہے تو اصل ہے باقی عبادت اصل ہے لیکن اس کے بعد اگر انسان شرک اور اگر یہ اس طرح ازیت پہنچاتا ہے اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا سکتا ہے اسی طرح صرف نیکی نہیں حتیٰ کی مالی حقوق ہے بہت سے لوگ دنیا میں کسی کا پیسہ لے لیتے ہیں واپس نہیں کرتے ہیں ادھار کے طور پر کسی بھی صورت پہ لے کر اور وہ واپس نہیں کرتے کہ وہ کہاں ہمیں میرے پیچھا کرے گا تو اللہ کے رسول قیامت کے دن اس کا بدلہ لوگ لیں گے حسانہ سمجھے کہ صرف گالی اور یہ مسائل ہے بلکہ یہ بھی ہیں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے حدیث ہے کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کے ذمہ درہم اور دینار باقی ہیں یعنی درہم دینار قرض کے طور پر یا چوری یا کسی بھی طریقے سے باقی ہو وہ درہم و دینار کا حساب اس کی نیکیوں سے پورا کیا جائے گا اس لیے کہ وہاں درہم اور دینار کہاں ہوگا تو حدیث صحیح ہے تو اس لیے انسان کسی کا پیسہ باقی ہے تو آپ اگر آپ شک کہ کم ہے یا تو آپ زیادہ دے دو آج کل بہت سے لوگ زبردستی معاملہ کرتے ہیں کم ہے یا زیادہ کہتے کم دے دو چھٹی مل جائے نہیں آپ پورا دے دو کم نہ رکھو کیونکہ قیامت کے کی دن وہ آپ سے بدلہ لے گا پیسہ اور ہم نہیں لے گا وہ نیکیاں آپ کے لے کے چلے جائے گا اور سوچ لو کتنا اللہ دیں گے یہاں بتایا نہیں جائے گا لیکن بہت ہی زیادہ نیکیاں ملتی ہے اسی طرح کبھی کبھی بدلہ کچھ حالات میں مار اور یعنی حد کے طور پر یہ بدلہ لیا جاتا ہے اصل بدلہ قیامت کے دن نیکی کا معاملہ ہے کہ آپ اس کی نیکی لے لو اگر نیکیاں ختم تو برائیاں اور اس کی جو غلط جو سیاح آپ آپ کو لینا پڑے گا لیکن کچھ حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں حد نافذ کریں گے خاص کر اگر کوئی بندہ کسی کے زنا کے تہمت لگاتا ہے اور کتنا ہم لوگ کہاں ہے کوئی انسان کسی کو دیکھ لیا تو حرام کے بچہ کہہ دیا یا زانی کہہ دیا اس کی ماں کو گالی دے دی تو یہ تہمت ہے تو اس لیے اگر انسان اس سے معافی نہیں مانگتا قیامت کے دن اللہ سہای دلوائیں گے قیامہ حدیث میں اللہ کے رسول قذف قدفلو کہنا کہ اگر کوئی اپنے غلام کو زینا کی تہمت لگاتا ہے تو یہاں غلام کو کہا گیا لیکن وہ علماء کہتے ہیں یہاں صرف غلام نہیں یہاں ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اللہ کے رسول پرمت یو قام علی حد یمر قیامت حد قیامت کے دن اس پر نافذ کیا جائے گا اور معلوم ہے دنیا میں کہ اگر انسان کسی پر تہمت لگاتا ہے زینا کے تہمت فحاشی کرنے کے تہمت تو کیا سزا ہے اسی کوڑے اس کو مارنا چاہیے تو اگر دنیا میں نہیں تو قیامت میں اللہ صاحب بدلہ دلوائیں گے اور سوچو آخرت کے تو عذاب اور بدلہ اور سخت ہوگا تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ کب کریں گے یہ سارے حساب کتاب ختم ہونے کے بعد یہ اللہ بدلہ دلوائیں گے حتیہ کہ مومن جنتی لو کے درمیان بھی فیصلہ کیا جائے گا یعنی کچھ متقی لوگ اچھے اچھے نیک سالے ہیں اب دیکھو گے دو عالم میں کیا وہ دونوں فرشتے نہیں دونوں میں آپس میں ضرور ظلم ہوگا ایک عالم دوسرے عالم کے حق میں الٹی سیدھے باتیں کہہ دیتا ہے غیبت کر دیتا ہے آپس میں کچھ باتیں ہوتی ہیں اور لیکن اتنا زیادہ نہیں لیکن ملک دونوں جنتی ہوں گے ان لوگ کو فیصلہ اللہ کب کریں گے یہ آخری میں جنت کے دروازے سے قریب کریں گے جب وہ لوگ پار کر لیں گے پل اور خلاص اب جنت میں داخل ہونا ہے لوگ داخل ہونے انوں کو روک دیا جائے گا اور جب تک ایک دوسرے کا بدلہ نہیں لیں گے تب تک دونوں جنت میں داخل ہوں گے کیا دلیل ہے اللہ کے رسول ابو سعید خدری کے حدیث ہے، من النار، کہ مومن لوگ جب جہنم سے بچ جائیں گے پل پار کر لیں گے سرات پل پار کر لیں گے یو بین تمبین والنار کی جہنم اور جنت کے پل ہے دوسرا چھوٹا یا یہ پل کے آخری حصہ تو انسان محفوظ رہتا آپ جہنم میں گرنے کے کوئی خطرہ نہیں ہے اللہ کے رسول پر موالینہ کا نت بینا ہوں دنیا, دنیا میں آپس میں اگر ظلم کیے ہوں گے تو یہ ایک دوسرے کے بدلہ لیتے ہیں جنت کے یعنی قریب حتہ ادا حزیب جنت جب لوگ دونوں صاف ہو جائیں گے کسی ایک بار حق باقی نہیں رہے گا تو دونوں کو جنت ملے جائیں گے لیکن ظاہری بات ہے کہ جو ظالم ہے اگر چاہے ایک ہی بار ظلم کیا یا ایک ہی گالی دیا اس کی نیکی کم ہو جائیں گے کہ نہیں اور خوشی ضرور کچھ نہ کچھ کم کم ہو جائے گی اور جو اپنا حق پا جائے گا تو اور خوش ہو گئے اسی لیے جنت میں اور اس کی نعمتیں اور زیادہ ملیں گی تو اسی لیے اللہ سبحانہ تر کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے اور کچھ آیت میں کچھ حدیث میں آتا ہے حتیہ کی اس وقت جانوروں کے درمیان میں اللہ فیصلہ کریں گے ایک جانور یعنی جو کرنا جس کے پاس جو سیگدار جانور ہیں اور وہ ایسے جانور کو جس کے سینگ نہیں ہے قیامت کے دن یہ بھی اسی میں اللہ سبحانہ بدلا لے کر دلوا کے پھر دونوں ختم ہو جائیں گے اور انسان لوگ باقی رہیں گے یہ ہونے کے بعد اب اس کے بعد سارے لوگ کہاں جائیں گے اب اس کے بعد اللہ سبحانہ عان یہ اذان دیں گے وقت ہے دس پندرہ منٹ اور ہم لوگ اس میں پل کے مسئلہ میں ختم کرتا ہوں کہ اگلے بار میں جنت جہنم اور جنت کے بارے میں ذکر میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد جب اللہ سبحان کا حساب کر لیں گے اور یہ سارا فیصلہ ہو جائے گا اب اس کے بعد اللہ پکاریں گے اللہ سبحانہ ہو آئیں گے ظاہر ہوں گے پھر اللہ سبحان ہو ظاہر ہونے کے بعد اللہ سبحانہ کا اعلان کریں گے کہ ہر ایک انسان اس کے پیچھے جائے جس کی عبادت کرتا تھا یعنی جس کی عبادت انسان کرتا تھا وہ اسی کے پیچھے چلے جائے جو سورج کی عبادت کرتا تھا وہ سورج کے پیچھے چلے جائے اور جو چاند کی عبادت کرتا تھا وہ چاند کے پیچھے چلے جائے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حرا کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جبھی حساب کتاب ہو جائے گا اب صراط پہ جانا ہے پل یعنی پور میں چڑھنا ہے جنت اور جہنم کی طرف کس طرح لوگ جائیں گے تو حساب کتاب ہوگئے اب لوگ دوبارہ ترتیب کریں گے جہنم اور جنت جانے کے لیے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے روز لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور اللہ تعالی احساس فرمائیں گے جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پاس چلا جائے لہذا ان میں سے بعض سورج کے پاس چلے جائیں گے بعض چاند کے پاس چلے جائیں گے اور بعض اپنے اپنے باطل کے پاس چلے جائیں گے سارے لوگ اپنے اپنے معبود کے پیچھے اور پھر جائیں گے تو کیا ہوگا پھر انہیں پیچھے جا, جا کر جہنم میں گرنا ہے اس کے بعد سارے لوگ حتی کی یہودی لوگ چلے جائیں گے مسلانی لوگ بھی چلے جائیں گے اللہ کے رسول آخری میں فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب یہ امت یعنی اللہ کے رسول کی امت باقی رہ جائے گی ان میں منافق بھی ہوں گے منافق وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں اور آج کل بھی موجود ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں لیکن دل میں اسلام سے کراہت ہے منافق بتایا گیا تقریب شروع میں ایک سال پہلے کے نفاق دو قصے ایک اصغر ہے جو اعمال میں جھوٹ بولنا یہ تو مقصود یہاں نہیں یہ تو گنا ہمیں آتا ہے نفاق سے ہم جو اسلام کے خلاف دل میں باتیں رکھتا ہے ظاہر کچھ اور کرتا ہے مسلمان کے بیچ میں رہ کر مسلمان بنتا ہے لیکن اسلام کے خلاف عمل کرتا رہتا ہے تو یہ منافق ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس وقت جب سارے لوگ چلے جائیں گے جہن لوگ تو اللہ یہ امت محمد باقی رہ جائیں گی اور ان میں منافق بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے پاس نئی صورت میں آئیں گے یعنی اللہ ان لوگ کے خاص اب اللہ ظاہر ہوں گے نئی صورت میں ایسی شکل میں آئیں گے جو لوگ پہچانیں گے نہیں دیکھیے اردے محشر میں اللہ حساب کے وقت مومنوں کے سامنے آئیں گے مومن لوگ اللہ کے چہرہ کو دیکھ کر پہچان لیں گے تو اللہ جب یہاں آئیں گے دوبارہ تو کس طرح نئی شکل میں آئیں گے الگ شکل میں وہ لوگ نہیں پہچانیں گے تو اللہ فرما اللہ کے رسول فرما تو ارشاد فرمائیں گے اللہ تعالیٰ مومنوں سے میں تمہارا رب ہوں لیکن وہ لوگ تصدیق نہیں کریں گے کیونکہ وہ لوگ دوسری شکل دیکھ رہے ہیں وہ عرض کریں گے جب تک ہمارا پروردگان نہیں آتا ہم یہی ٹھہریں گے پھر اللہ سبحانہ ہو جب ہمارا رب آ گئے پھر اللہ دوبارہ اپنے حق اپنے شکل میں آئیں گے جو لوگ دیکھ چکے ہیں تو ہم اسے پہچان لیں گے پھر اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے صورت میں جو مسلمانوں نے حشر میں دیکھی ہوگی آئیں گے اور ارشاد فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں وہ عرض کریں گے ہاں مومن لوگ پہچان لیں گے کہیں گے ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں تو اللہ سبحانہ و انہیں بلائیں گے کہاں جنت میں لے جانے کے لیے تو سورت واضح ہوگی اس میں اور بہت سے حدیث لمبی لمبی ہے تفصیلات ہیں میں یہ پڑھوں یہاں سے اللہ کے رسول ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کوئی نشانی جانتے ہو مومنوں و صلی اللہ پوچھیں گے جب پہلی بار آئیں گے تو کہیں گے نہیں تم ہمارے رب نہیں تو اللہ یہ پوچھیں گے کیا, ت... کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے تم اپنے رب کی کوئی نشانی جانتے ہو جسے جس اسے پہچان سکو مومن کہیں گے ہاں تب اللہ تعالی کی پنڈلی کھل جائے گی ابھی یہ مجبور میں کون لوگ ہیں مومن اور منافق اب اللہ مومن اور منافق کو الگ کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح کریں گے تو اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ اور کی پنڈلی کھل جائے گی پنڈلی کس کو کہتے ہیں یہ ساکھ ہے جو گھٹنے کے نیچے اور یہ جانم ہے رکھنے کے اوپر یہ اس کو سان کہتی یہ پنڈلی لیکن اللہ کی پنڈلی ہے لیکن کس طرح یہ کسی کو پتا نہیں کیفیت یہ اللہ جانتے ہیں. لیکن قیامت کی اللہ کھولیں گے تو کھولنے کے بعد اور اللہ سبحانہ جب تب اللہ کی پنڈلی کھل جائے گی اور جو شخص دنیا میں خالص اللہ کے لیے سجدہ کرتا تھا نہیں مخلص عبادت کرتا تھا اسے اللہ تعالیٰ سجدے کی توفیق عطا فرمائیں گے اسی وقت فوراً گر جائیں گے مومن لوگ سجدے کے لیے لیکن جو شخص اپنی جان بچانے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدہ کرتا تھا یا نہیں دکھانے کاری میں کرتا تھا دنیا میں یا کسی اور لالچ میں کرتا تھا اس کے پیٹ کو اللہ تعالیٰ ایک تختہ بنا دے گا ایک کڑا ہو جائے گا پھر وہ جھک نہیں پائے گا اور یہی آئے تھے یہی اللہ فرماتے تو یہ منافق اور اس طرح مومن منافق الگ ہو جائیں گے اور پھر اوپر سے مزید حدیث میں آتا کہ اللہ سب کو نور دیں گے مومن کو نور ہوگا اور جتنا انسان کے دل میں ایمان ہوتا ہے اسی حساب سے انسان کو نور دیا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح پائیں گے پہاڑ کے برابر ان کے ساتھ نور ہوگا کیونکہ یہی نور سے یہ سمجھو ایک ٹارچ کی طرح اس سے پل سے گزرنا ہے اندھیری ہوگی اس میں یہ بہت ہی باری پل ہے پل یہ پار کرنا ہے چلنا ہے آگے تو اس لیے نور کی ضرورت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ کے نور کس کی طرح ہوگا پہاڑ کی طرح اور کچھ لوگ کے نور درخت کھجور کے درخت کی طرح اور کچھ لوگ کے نور کم ہوگا کچھ لوگ کے نور صرف انگلیوں میں ہوں گی یہ بجھے گی اور جلے گی یہ مومن اور منافقوں کو نور نہیں دیا جائے گا بلکہ منافق محروم رہیں گے اور یہ مومنوں کے پیچھا کریں گے جس طرح دنیا میں پیچھا کرتے تھے اسی طرح وہ لوگ بھی پوچھ پیچھا کریں گے جیسا کہ سوریہ حدیب نہ آیا ہے اللہ پر المیناتی نور جس دن آپ مومنوں کو دیکھو گے اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے نوروں ان کے نور یس چلتا ہے آگے سے اور پیچھے مشراق اليوم جنات تجری من تحت انہار یہ جنتی لوگ سے کہیں گے تمہاری خوشخبری ہے تمہارے لیے یعنی جنت ہے پھر آگے اللہ بروات منافق کے بارے میں یوم یقول المنافقون والمنافقات اس وقت مومن کو نور لے کر آگے بھاگیں گے جنت کے لیے سراپ چڑھنے کے لیے اور منافق لوگ کے نور نہیں رہے گے لیکن کیا کہیں گے مومنوں سے انظرونا نقتبس من نورکم کہ تم لوگ کہا جا رہے ہو صبر کرو ہم لوگ بھی تم لوگ کے ساتھ دنیا میں مومن تھے مسلمان تھے تم لوگ صبر کرو ہم لوگ کے پاس نور ہے لیکن تم لوگ کے نور کے برکت سے ہم لوگ بھی تم لوگ کے پیچھے چلیں گے تو اللہ فرماتے فبوری بابین لهم بسور لہ باب المؤمن اور کافروں کے یہ منافقوں کے درمیان ایک سور ایک دروازہ یعنی ایک باؤنڈری یعنی ایک دیوار کھڑا کر دیا جائے گا اللہ پرماتے ہیں باطین حفی الرحمٰ اور باہر قیب علیب باہر سے رزاب ہے منافکوں کے لیے اور مومنوں کے لیے دیوار کے پیچھے یہ مومنوں کے لئے نور رہے گا کافی لوگ منافق لوگ پکاریں گے الم نہ معکم حکم کیا ہم لوگ تم لوگ کے ساتھ نہیں تھے دنیا میں الم نہ کما حکم قالو بنا کہ مومن لوگ بلکہ تم لوگ تھے لیکن تم لوگ اپنے اوپر بھی یہ مثالی مصیبتیں فتنے اور یہ کپر اور اس طرح نفا تو اس لیے کافی لوگ بھی جہنم میں جائیں گے غرافک لوگ اور یہاں مومن لوگ خالص مومن لوگ صرف یہ پل پہ چڑھ کے وہ لوگ جنت میں جائیں گے یہاں تک یہ میں مختصر انداز سے ذکر کیا ہوں نا وہ بہت ہی اس میں بہت سی تفصیلات ہے یہاں آخری مسئلہ سرات کے بارے میں یہ سرات آخری ہے سراپ کے بعد یا تو کوئی جنت میں یا جہنم میں سراط عربی میں کس کو کہتے ہیں سراط اثر راستے کو کہتے ہیں یا پل کو کہتے ہیں اس لیے ہم لوگ کیا دعا ہیں ہے سناتا مستقیم اللہ ہم لوگ یعنی سیدھے راہ ہم لوگ کو دکھا تو سراط کا مطلب اثر راستہ ہے اور پل کو بھی کہتے تو کہ پل کے ذریعے سے انسان پل میں بھی راستہ ہوتا ہے تو اس لیے یہ پل ہوگا اور یہ کس طرح ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں ذکر کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری پر مجھے یعنی مجھے معلوم ہوا یہ حدیث پہنچی کہ پل یہ سراط کس طرح ہوگا ادق من الشعر بال سے زیادہ بال بال سے زیادہ باریک ہے وہ احد من السیف اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا بہت ہی تیز ہے اور اللہ کے رسول دوسرے حدیث میں فرماتے ہیں جیسا کہ ابو سعید خدری کے ہی حدیث ہے کہ اس میں کیا ہے لوگ نے پوچھا جسر اے اللہ کے رسول وہ پل کیسے ہوگا تو آپ نے فرمایا کیا ہے دحضن مزلہ فرمائی یہ پھسلنے اور گرنی کی جگہ ہوگی یعنی یہ بھی بال ہے وہ بھی گھسلنے والی ہیں یعنی انسان مشکل سے اس میں قدم نہیں رکھ سکتا ہے اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو گرنے کے خطرے رہتا ہے اوپر سے کیا ہے یہ صفت ہے فی خفاقیف کلالیب ہے تکون و اب سوچو کہ یہ پل ہے کہاں ہے جہنم کے اوپر ہے اب یہ منظر سوچ لو کہ جنت اس پار ہے اور بہت ہی دور ہے اور یہ پل بہت ہی لمبا ہے اور بہت ہی باریک ہے اور اس کے اوپر سے یہ کیا ہے گزرنا ہے جو بھی پار کر لے کہ وہ جنت کے پاس یعنی پہنچ جائے جہنم کے تک پہنچ جاتا ہے اور اگر کوئی نہیں چل پاتا ہے گر جاتا تو کہاں گرے گا نیچے جہنم ہے نیچے جا کے گہرائی میں گر کے وہی جہنم میں داخل ہو جاتا ہے تو لوگ سارے لوگ گزریں گے اچھے لوگ اور برے لوگ اللہ فرماتی وہ ام کم کہ تم میں سے ہر ایک انسان اس سے ضرور گزرے گا ہر ایک انسان اس پل سے ضرور گزرے گا آپ سوچو کہ آپ اگر گزرو گے تو کس طرح گزرو گے اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے جس طرح عمل ہوگا ایمان ہوگا اسی تیزی کے ساتھ انسان گزرے گا اور جتنا کم ہے اتنا ہی کم ہوگا اور جو کفر میں ابتلا ہے وہ شروع ہی سے اس کے پاؤ پھسل کے انسان جہنم میں داخل ہو جائے گا صرف پل نہیں اوپر سے کیا ہے اللہ کے رسول فرماتے پیہا خپاکی پو و حسک اللہ کا رسول فرماتے ہیں اس میں کیا ہے کنڈے ہیں کنڈے اور ہک ہے ہک ہُک دیکھے کہ نہیں بھئی آج کل کہیں بھی جاؤ جو جس میں گوشت لٹکاتے ہیں یا کیا لٹکاتے ہیں یہ تو اس کو کہتے ہیں تو اس میں یہ ہوتے ہی انسان وہ چلتے رہتے ہیں آگ کے ہوتا ہے انسان کو چک لیتا ہے انسان پار کرتا ہے اور یہ اوپر سے مارتے رہتے ہیں جتنا تیزی سے بھاگو گے اتنا ہی چوٹ کم لگے گی اور اگر دیر کرو گے تو وہ اچک لے گی اور انسان کو جہنم میں گرا دیتی ہے یعنی بہت ہی خطرناک ہے اور اللہ کے رسول اس کی تشبیح کس سے دی کانٹے کی شکل دی ہے حدیث اللہ کے رسول فرماتے یہ پل پھسلنے اور گرنی کی جگہ ہے جس میں کنڈے اور ہُک ہوں گے نیز ایسے کانٹے ہوں گے جیسے نجد کے علاقے میں ہوتے ہیں نج میں ایک کانٹے جاب کرام پہچانتے تھے اس کا کیا لقب سادان تھا کہا جاتا اس کے سادان کہتے ہیں اسے اس پل سے بعض مومن بہت جلدی سے گزریں گا ابھی انشاءاللہ ذکر کریں گے تو یہ پل کتنا باریک ہے اور لوگ گزریں گے اور اس میں جو کلالی بےحو ہے یہ اللہ کا رسول تشبیح دی ہے کیا ہے ایک یعنی کانٹے کے طرح ایک کانٹے مشہور تھا مکے عرب لوگ اس کو جانتے تو بہت ہی خراب درخت ہے اس کو جانتے ہیں اس کے شکر تو اللہ کے رسول تشبیہ کی دینے کے لیے یہ مثال دی ہے جیسا کہ حدیث میں ان کانٹوں کی طرح کی طرح سادان کانٹے درخت کانٹے دار درخت کا نام ہے یہ کاٹو کی طرح کنڈے ہوں گے صحابہ کرام سے مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم نے سعدان کے کانٹے دیکھے ہیں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم لوگ ہم لوگ یعنی اس کو دیکھ چکے اور نکو پہچانتے ہیں تو اس طرح لوگ پار کریں گے اور کوشش کریں گے اب دیکھو سب سے پہلے پار کرنے والے کون ہیں سب سے پہلے پار کرنے والے اللہ کا رسول اور امبیا علیم سلاد اسلام آباد میں گے اور سب سے پہلے امت کون جائے گی یہ امت اس امت کو اللہ صبح نے فضیلت دی ہے کہ سب سے پہلے یہ امت والے جائیں گے تو اس امت والے پار ہونے والے مومن بھی ہوں گے اور کافر بھی تو مومن لوگ پار کر لیں گے اور کافر لوگ پھنسیں گے حدیث میں اللہ کا رسول فرماتے ہیں ابو حدیث سرات جہنم کی پشپ پر رکھا جائے اس کے اوپر سے سارے رسولوں میں سے میں ہی سب سے پہلے اپنے امت کے ساتھ سرات عبور کروں گا رسولوں کے علاوہ اس روز کوئی بات نہیں کر پائے گا کوئی بھی اس وقت سارے لوگوں کے منہ بند ہو جائے کون بد گر بات کر سکتا انبیاء علیم مسلاۃ وسلام اور کیا بات کریں گے کوئی ایسی بات نہیں کہ صرف دعا پڑھیں گے اللہ سلم سلیم کے اللہ بچانا اے اللہ بچانا سوچو کہ انبیاء جب یہ دعا کریں گے ڈرے رہیں گے تو ہم لوگ کا حال کیا ہوگا یہ دعا پڑھتے پڑھتے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعا پڑھیں گے سلم سلم کے اللہ ہم لوگ کو بچائے پھر اللہ کا رسول فرمائے کہ اس میں کنڈے ہوتے ہیں اور جس طرح ابھی حدیث پڑھی گئی بس جہنم کے کنڈے اسی ساداں کے کانٹوں جیسے ہوں گے البتہ اس بات کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے کہ وہ کتنا بڑے بڑے ہوں گے اللہ کے رسول فرمات کتنا بڑے اللہ یعنی اللہ اللہ کو ہی معلوم ہے وہ کنڈے یا ان کے گناہوں کے مطابق اچک لیں گے اور جہنم میں گرا دیں گے لوگوں میں سے بعض لوگ کس طرح لوگ گزریں گے اللہ کے رسول ابھی ذکر کرتے لیکن حدیث پوری میں سے بعض ایسے ہوں گے جو وہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے اور بعض ایسے ہوں گے جو زخمی ہو جائیں گے لیکن پار پار کر لیں گے تو یہاں گزرنے والے تین قسم لوگ ہوں گے مومن لوگ پار کر لیں گے اور کافل لوگ فوراً گریں گے اور جو گنہگار لوگ ہیں وہ لوگ مشکل سے پار کریں گے اور خوب چوٹ کھائیں گے کیونکہ کس طرح چلیں گے یہ کلالی جو ہک ہیں ان لوگ کو چکنے کے یعنی خطرہ ہوگا ایک بار پکڑیں گے یہاں گریں گے, دائے بار گریں گے لیکن وہ مشکل سے پہنچتے ہیں مومن لوگ کس طرح گزرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرماتے ہیں جیسا کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرماتے ابو سعید خدری کا حدیث ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ کانٹوں کی طرح یہ کیا ہوگا یہ حک ہوں گے اور یہ کنڈے ہوں گے پھر اللہ کے رسول پرماتے گزرنے لگیں گے اس سے بعض مومن پلکنے میں گزر جائیں گے انسان کے پلک جھمکتا کہ نہیں کتنا سکن لگتا ہے ایک سیکنڈ سے بھی کم تو جو سب سے اچھے مسلمان وہ پلک جھمکنے کے برابر اس طرف اتنا دوری بہت تیزی کے ساتھ بھاگیں گے یہ لوگ سمجھو پل پہ کہاں پاؤں رکھیں گے یہ لوگ اڑ کے جاتے ہیں اسی لیے نہ جہنم کے نیچے منظر دیکھیں گے نہ وہ گرمی ان لوگ تک پہنچے گی نہ یہ جو خک ہوں گے نہ ان کو چوٹ پہنچائے گی وہ لوگ پلک جھبک کے پورا پہنچ جائیں گے اور دوسرے بعض لوگ بجلی کی سی تیزی سے پہنچیں گے بجلی جو ہوتی ہے آسمان میں جیسا آسمان گرجتا ہے تو کس طرح بجلی آتی ہے تو اسی کے تیزی میں اور یہ پلک جھبکنے سے بھی کم ہے اور بعض ہوا کی تیزی سے ہوا کی تیزی اور ہوا کتنا کے متادر کچھ ہَا تیز ہوتی ہے کچھ کم ایمان کے برابر ایمان کے حساب سے لوگ گزریں گے بعض پرندے کی تیزی سے پرندے کتنا تیز اڑتے ہیں پرندے بھی متعدد اقسام ہے تو اسی حساب سے لوگ بھی ہوں گے بعض تیز رفتار گھوڑوں کے تیزی سے گھوڑا کتنا تیزی یعنی پھر بھی سلو ہے اور بعض اونٹوں کی رفتار سے گزریں گے پھر اللہ کے رسول فرماتے بعض خیر و آفیت سے پل پار کریں گے یعنی تین قسم لوگ ہوں گے بعض لوگ خیر و سے پل پار کریں گے یہ مومن لوگ ہیں اور بعض زخمی کیے جائیں گے جس کو اللہ کے رسول نے کہا وہ مخدوش مخدوشہ پڑتا ہے زخمی ہو کے پہنچتا ہے اور فِي جہنم اور بعض لوگ ٹھوکرے کھا کر جہنم میں گر جائیں گے تو یہ تین قسم کے لوگ ہیں اس طرح لوگ پل سے گزریں گے اور اس طرح لوگ اس طرف جائیں گے اور وہ لوگ اپنے یعنی نیک امال اور یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے یہی ایک راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں اور اسی یہاں سے کون پار کرے گا ہر ایک کو انسان کو گزرنا ہے کوئی نہیں بچ سکتا ہے یہ ہر ایک کو لیکن مومن کو اللہ عنہ و تعالیٰ بچائیں گے اور لوگ آرام سے جائیں گے ایک اس میں اور اہم بات ہے اللہ کا رسول فرماتے ہیں پل سرات کی دان جانب امانت ہوگی امانت داری اور بائیں جانب رحم کھڑے ہوں گے رحم کسی شکل میں آئیں گے کھڑے ہوں گے جس نے قطع رحمی کی ہوگی یا امانت میں خیالت کی ہوگی اسے جہنم میں گرا دیں گی یعنی انسان کو بھی پار کرنا ہے جو قطع رحمی کرتا ہے کسی <coughs> بھی رشتے دار سے اور ظالم ہو تو انسان تو پار کرنے لگے گا تو یہ بھی ایک شکل میں رہے گا وہ انسان کو بھی دھکا کھے گی، کرے گا اور اگر کوئی انسان امانت میں خیانت کرتا ہے وہ دوسری طرف انسان کو کھینچ کے جہنم میں گرا دیتے اس لیے انسان ہمیشہ یعنی یہ صلاح رحمی کیا کرے اور کسی کے ساتھ انسان یہ ظلم نہ کرے نہ کسی کا حق انسان مارے یہ تقریبا سراپ کے مسئلہ ہے اور سارے لوگ تقریبا سراپ سے پار کریں گے پھر اس کے بعد یا تو جہنم کی طرف جائیں گے یا تو جن... یا تو جہنم میں گر جائیں گے یا تو جنت کے طرف جائیں گے اور زیادہ تر لوگ کہاں جائیں گے زیادہ تر لوگ گریں گے اور اکثر لوگ نہیں زیادہ تر لوگ گریں گے اور کم لوگ یعنی ان لوگ کے نسبت کم لوگ جنت میں ہوں گے جنت اور جہنم کے متعلق انشاءاللہ تقریبا اللہ تین چار دس کی ضرورت ہے یعنی تین چار دس ہوں گے اگلے درس میں جنت اور جہنم کے کچھ تعلیم کچھ معلومات کچھ حقائق اور کچھ اہم باتیں جو عقیدے میں ثابت ہوئے ذکر کریں گے کہ جنت اور جہنم کہاں ہے کب سے اللہ نے پیدا کی ہے کیا جنت کو کسی نے دیکھا کہ نہیں دیکھا جنت میں کتنا لوگ جائیں گے جنت میں اور کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے جنت میں جانے والے لوگ نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے جہنم میں جانے والے لوگ نکلتے ہیں کہ نہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ جنت کی کچھ صفات ذکر کریں گے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اور جہنم میں جو بھی جو کچھ سفاط ثابت ہے وہ بھی ذکر کریں گے جو قرآن و سنت میں ثابت انشاءاللہ بیان کریں گے لیکن یہ خلاصہ ہوا آج کے درس سے اور پچھلے آج تینوں در سے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ حساب کریں گے سختی کے ساتھ اور وہ حساب کے جو اللہ سمہادر کریں گے اس میں اللہ ذرے ذرے کے, کے برابر بھی ظلم نہیں کریں گے اللہ عدم انصاف پسند کرتے ہیں اپنے اوپر اللہ سہادر ظلم حرام کیے اس لیے ظلم نہیں کریں گے اوپر سے اللہ سبحانہ و تعالی کسی کے جرم کسی کے سر پہ نہیں لاتے ہیں دنیا میں تو ہوتا ہے انسان مجرم ہوتا تو بھائی گھر والوں کو پکڑتے ہیں لیکن آخرت میں مجرم کو صرف پکڑا جاتا ہے اور دوسروں کا اللہ سمادہ حساب نہیں کریں گے اللہ کہ اگر اس کا دخل ہے اوپر سے اللہ کتاب بھی دیتے ہیں اوپر سے گواہی بھی دینے والے بھی موجود ہیں ترازو بھی ہوگا پل سے لوگ گزریں گے تو یہ مکمل عبل انصاف کی صورت وہاں ہوگی انسان ہمیشہ اس کے لیے تیاری کرے اور عقیدہ رکھے کہ سچ ہے کیا فائدہ کہ انسان یہ درس اور یہ حدیث سے پڑھ کے پھر اس کے ایمان اور اس کی کیفیت وہی رہے بلکہ ہم لوگ کا حالت بدلنا چاہیے اور یہ دروس اس لیے رکھا گئے تاکہ ہم لوگ کی ایمان آخرت پر اور مزید بڑھ جائے اور اس کے لیے ہم لوگ تیاری کریں اللہ سے گعا کے اللہ تعالیٰ ہم لوگ حساب ہمیشہ آسان ہی کرے اور ہم کو خوش نصیب بنائے جنت اب تک ہم لوگوں کو پہنچائے اور ہم لوگوں کو عذاب سے اور سخت حساب سے ہم لوگوں کو بچائے اور صلی اللہ علیہ محمد وہ علیہ علی و صحب اجمعین